وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مئی یقول بعض کہتے ہیں آ منا ہم ایمان لائے بہ اللہ پر و آخر اور آخرت کے دن پر وما ہوں بمنین حالانکہ ہرگز وہ مومن نہیں ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں قرآن ان کے ایمان کے دعوے کا ذکر کر رہا ہے اور پھر فرما رہے وہ مومن ہی نہیں اس کی وجہ کیا تھی یہ منافقین تھے جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں تھی یہ حضور اقدام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایمان تو لائے لیکن دل سے انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا حضور کی بے ادبی وسطی کیا کرتے تھے تو فرما وما ہوں وہ ہرگز مومن نہیں اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ولدین آمنو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت میں تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے تھے لیکن قرآن فرمائیو خاد وہ اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا در حقیقت اللہ کی بے ادبی کرنا ہے اور حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرنا ہے اور مومنوں کو اس طرح دھوکا دیتے کہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ان کے سامنے نماز پڑھتے ان کے سامنے قرآن پڑھتے ان کے سامنے جہاد میں شریک ہوتے لیکن دل سے وہ حضور پر ایمان نہیں لائے تھے وَمَا يَخْدَعُونَ وہ دھوکہ نہیں دیتے اللہ ہوں مگر اپنی ہی جانوں کو اپنی ہی جانوں کو خود اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں یش ارون اور وہ شعور نہیں رکھتے فی قلو ان کے دلوں میں مرادن بیماری ہے نفاق کی بیماری ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی بیماری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے سے وہ جلتے تھے تو فرمایا فضاد مرادن اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اس کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی کسی سے جلتا ہو حسد کرتا ہو تو اس کا مقام جس قدر بلند ہوگا اس کے حسد میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا تو ان کے دل میں بغز رسالت کا مرض تھا ان کے دل میں حضور کا حسد تھا اللہ تبارک نے قرآن کی کئی آیتیں حضور کی فضیلت میں حضور کی بلندی میں اور حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی جیسے جیسے آیات نازل ہوتی ان کا حسد اور ان کا مرض اور بڑھ جاتا ولحم اور ان کے لیے اذابن علیم علیم کے معنی دردناک دردناک عذاب ہے بیمہ کانوں اس وجہ سے کہ وہ یکسم جھوٹ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے تو جھوٹ کی یہ نحوست ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے منافقین ایمان لانے کا دعویٰ کرتے لیکن وہ جھوٹے تھے مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچیں سے پاک میں فرمایا کہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ انسان کو نجات دینے والا ہے وہ عیدا اور جب قیلا کہا جائے لہوم ان منافقوں سے لا سے دو تم فساد نہ کرو فی الدی زمین میں ایسی باتیں کر کے حضور کے خلاف باتیں کر کے حضور کی تعظیم و توقیر نکالنے کی کوشش کرتے ہو تو مسلمانوں میں فساد ہوتا ہے تم فساد نہ کرو قالو وہ کہتے ہیں ان نحن مصلحون ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں مصلح معنی اصلاح کرنے والے وہ کہتے ہیں ہم تو کی حفاظت کر رہے ہیں صحابہ کرام تعظیم میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم تو اصلاح کر رہے ہیں مفسرین نے اس پہ بڑی تفصیل لکھی ہے صرف ہم مختصر سمجھ رہے ہیں تو یہ فساد کر رہے ہیں قرآن ان سے فرما رہا ہے کہ فساد مت کرو لیکن کیا کہہ رہے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں پتہ چلا ہر فسادی شخص یہی کہتا ہے کہ میں فساد کرنے والا نہیں بلکہ میں تو قوم کی اصلاح کر رہا ہوں الا سن لو ان بے شک یہی لوگ المفسدون فساد کرنے والے ہیں ولا کل يشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے سمجھتے نہیں ہیں وہ اِدا اور جب تیلا کہا جائے لہوم ان منافقوں سے عامو ایمان لاؤ کما جیسا کہ آم اناس لوگ ایمان لائے جیسا لوگ ایمان لائے ویسا تم بھی ایمان لاؤ لوگ سے مراد یہاں صحابۂ کرام ہے ان سے کہا جاتا کہ صحابۂ کرام کی طرح ایمان لاؤ جیسے صحابۂ کرام حضور سے محبت رکھتے ہیں عشق رکھتے ہیں تعظیم و توقیر کرتے ہیں قالو وہ کہتے انو مینو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسا کہ آ منسوف بے وقوف لوگ ایمان لائیں یعنی صحابہ کرام کو عشق و محبت کو تعظیم و توقیر کو وہ بے وقوفی قرار دیتے کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی توہین کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے اللہ سن لو ان نہ بے شک وہی بوقوف ہیں ولا کلون لیکن وہ جانتے نہیں ہے وہ عزا اور جب لق ملاقات کریں اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وہ ایزا اور جب خلو وہ جدا ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں خلو خلوت سے یاد رکھیں جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں جدا ہوتے ہیں خلا شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس یہاں شیاطین سے مراد وہ منافقوں کے سردار ہیں جن کے عقیدے درست نہیں ہیں ان کے پاس اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں قالو وہ کہتے ہیں ان حاکم بے ہم تمہارے ساتھ ہیں ان نما ناشن ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں بے وقوف بناتے ہیں اللہ اللہ تعالی یستہزئو حضی انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا اس مذاق اڑانے کی سزا اللہ دے گا یہاں پر بعض ترجمے غلط پائے جاتے ہیں اللہ یستا حضی کا ترجمہ نعوذ باللہ کے مزال یہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے کہ یا استغفر اللہ ٹھٹا کرتا ہے ہسی کرتا ہے یہ تینوں ترجمے غلط ہیں اللہ تعالیٰ ٹھٹا کرنے سے مذاق کرنے سے اور ہسی کرنے سے پاک ہے اللہ یستا اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا وہ یا اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تو ابھی تو یہ دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں سزا فوراً کیوں نہیں آتی وہ یا مدم اور انہیں ڈھیل دیتا ہے فی تو گیا تاکہ وہ اپنی سرکشی میں یا مہون بھٹکتے رہیں بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کبھی کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسے مزید ڈھیل دیتے ہوئے نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ غرف فرماتا ہے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اولائک اکل یہی وہ لوگ ہیں عشق رو جنہوں نے حاصل کیا اکدلا گمراہی کو حاصل کیا بالخدا ہدایت کے بدلے فما ربحت بس نفع نہ دیا تجارت ان کی تجارت نے گمراہی کو حاصل کیا ہدایت کے بدلے میں اس کے معنی یہ ہے کہ مدینے میں تھے منافقین حضور کے پیچھے نوازے پڑھتے تھے حضور سے اللہ کا کلام سنتے تھے چاہتے تو ہدایت پر آ جاتے مگر انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا بلکہ گمراہی کو حاصل کیا تو یہ بہت خسارے کا سودا ہے وما قانو محتین اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے مسل ان کی مثال کا مثل جیسے مثال الذي اس شخص کی اس جس نے آگ روشن کی جنگل ویران میں کوئی شخص جب آگ کو روشن کرتا ہے تو اس کی مثال بیان کی گئی جیسے مثال اس شخص کی جس نے آگ کو روشن کیا فلم پس جب اگوت ما شہ پس جب اس کا ماحول اس کا ارد گرد اس آگ نے روشن کر دیا رہ نور ہیم اللہ ان کے نور کو لے گیا کریمہ میں منافقوں کی مثال سمجھائی گئی سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کہ جب پہلے ذکر کیا گیا آگ جلانے والے تو اس سے مراد ہیں منافقین جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا پھر آگ کا بجھ جانا اور رحب اللہ نور اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے روشنی سے محروم کر دیا اس سے مراد نفاق کرنا حضور کا بغض رکھنا تو جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا پڑا لا طیبہ پڑھا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کلمہ ایسا نور ہے کہ ظاہر اور باطن کو روشن و منور کر دیتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ منور ہو جاتے مگر بغض رسالت کی وجہ سے اس نور سے یہ محروم ہو گئے اور اشاد فرمایا وہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا فی غلومات ان اندھیریوں میں لا یوب سرون وہ نہیں دیکھتے انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا اب وہ بھٹک رہے ہیں خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں سم مم بہرے ہیں بک من گونگے ہیں اوم اندھے ہیں بہرے گونگے اندھے حقیقی معنوں میں نہیں ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ اپنے کان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے حق کو نہیں سنتے حق کو نہیں دیکھتے حق کے لیے زبان کو استعمال نہیں کرتے سم من بہرے ہیں بک گونگے ہیں اوم اندھے ہیں فہم پس وہ لا یارون نہیں پلٹیں گے جس طرح بہرا گونگا اندھا اگر راہ بھول جائے تو نہ دیکھ سکتا ہے نہ کسی کی پکار سن سکتا ہے نہ کسی کو یہ پوچھ سکتا ہے کہ راستہ کس طرف ہے تو وہ بھٹکتا رہے گا فهم لا يرجعون اب وہ اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے او یا جیسے مثال سیب کی شعیب تیز بارش منت سمائی آسمان سے فی جس میں غلومات اندھیریاں ہیں وہ اور کڑک ہے وہ اور بجلی ہے تیز بارش میں جہاں فوائد ہیں وہاں پر اس بات کا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر جائے جب کڑک زوردار ہوتی ہے تو دل ہل جاتا ہے اور تیز بارش میں اندھیرا بھی چھا جاتا ہے تو جہاں بارش کے فوائد ہیں وہاں یہ تین چیزیں اس کے ساتھ ہیں تو جہاں اسلام کے فوائد ہیں جہاں اسلام کی برکتیں ہیں وہاں آزمائشیں بھی ہیں جہاد میں جانا پڑتا ہے جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے مقابلے کے لیے گئے تو زخمی ہونا ہے عزت کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے اپنی اولاد کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے کیونکہ جب انسان اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ اس شخص کے بھی دشمن بن جاتے ہیں تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں تو عقل مند دانا اور سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اس راہ میں پیچھے نہ ہٹے بلکہ وہ جب اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے چلا ہے جنت کے حصول کے لیے چلا ہے تو ان مشکلات کا مقابلہ کرے منافقین کی ایک دوسری قسم تھی پہلی قسم جو آیت نمبر سترہ اور آیت نمبر اٹھارہ میں بیان ہوئی یہ وہ قسم تھی جو پکے منافق تھے اور اوکس بن سے منافقین کی اس قسم کا بیان ہے جو شک میں مبتلا تھے کبھی اسلام کی طرف مائل ہو جاتے کبھی کفر کی طرف چلے جاتے کبھی حضور کی تعظیم و محبت آتی اور کبھی پھر باتیں سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بن جاتے Hafen. تو فرمائے <muchari> <foi> <seus temas> okay hey? ان کی مثال کیسے ہے ان کی مثال ایسے ہے کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں تو وہ آزمائشیں دیکھ کر اسلام سے یہ لوگ منحرف ہو جاتے ہیں اور جب انہیں اسلام کا فائدہ ملتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس کی مزید تشریح اور تفسیر آگے کی گئی یا جان وہ ڈالتے ہیں اصابعهم اپنی انگلیاں فی اپنے کانوں میں من السوائق عق کڑک کے سبب سوائق اس کڑک اور اس بجلی کو کہتے ہیں جو چمکتی بھی ہے شور بھی مچاتی ہے اور گر بھی پڑتی ہے تو اس گرنے والی بجلی کے خوف سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں حضر الموت موت کے ڈر سے لیکن جس طرح بارش میں کوئی شخص ہو کان میں انگلی ڈال دے تو کیا بجلی کے گرنے سے وہ بچ سکتا ہے اسی طرح یہ منافقین بھی کچھ بھی کرنے اللہ کے غزب سے نہیں بچ سکیں گے واللہ اور اللہ تعالی موسیقی گھیرنے والا ہے بالکافرین فرین کا کو یقاد البرق یخ تو قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھیں لے جائے ہلاکت بالکل قریب آ گئی ہے ان کا نفاق کا مرض اس قدر بڑھ گیا ہے یہ بیماری ان کو تباہ کرنے والی ہے کلا ادو الحم مشی کُلما جب کبھی اضاء روشنی ہوتی ہے لہم ان کے لیے مشعفی ہی وہ اس میں چلتے ہیں جب بھی فتوحات ملتی ہیں جب بھی فائدہ ہوتا ہے تو اسلام پر چلنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے وہ عیدا اور جب اوغلام اندھیرا چھا جائے علیہم ان کے اوپر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں تو اسلام پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے مشکلات کے حل کے لیے پڑھتے ہیں اب نماز پڑھنا شروع کریں اور مشکلات حل ہو جائیں تو نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اگر نماز پڑھنا شروع کریں اور مشکل جیسی ہو ویسی ہی رہے تو بسا اوقات وہ بدنسیب نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا یہ سوچ غلط ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہاں وہ اپنے کرم سے اس نے جب کرم فرمایا تو انشاءاللہ اللہ جب وہ راضی ہو جائے گا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا و لو شاہ اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہے اللہ راہم و ابسور ان کے کان بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے یعنی اللہ تعالیٰ منافقوں کو تباہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے تو منافق یہ نہ سمجھیں کافر یہ نہ سمجھیں دشمنان اسلام یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کے مزال کچھ نہیں کر سکتا آزمائش ہے امتحان ہے ملائیشیا سے ایک بھائی تشریف لائے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آج ملائشیہ میں کئی ایسے مسلمان کہلانے والے ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں دین سے بہت دور ہیں بہت ماڈرن ہو گئے ہیں بکواس کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے کئی عیسائیوں کو مسلمان کیا ہے اور کئی مسلمانوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے آج کل ملائیشیا میں انہوں نے ایک سوال پیدا کیا ہے ویئر از گاڈ خدا کہاں ہے نعوذ باللہ اللہ نظالم اس سوال کا پس منظر کیا ہے وہ کہتے ہیں فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں عراق میں ہم پٹ رہے ہیں افغانستان میں ہم پٹ رہے ہیں کشمیر میں ہم پٹ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں ہم خدا کو ماننے والے ہیں ناود وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کرتا کہ تو یہ نادانی ہے اول تو ہمارے گنا ہے جن کی وجہ سے یہ آزمائی شاہی اول تو ہم قرآن سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہیں ہم بے حیا اور یعنی بے پردگی میں مبتلا ہو گئے ہم مسلمانوں میں سے اکثریت بے نمازی ہے اکثریت قرآن سے دور ہے اصل وجہ تو یہ ہے اور دوسری طرف کافروں کو اگر بظاہر کچھ غلبہ بھی مل جائے تو یہ ہماری آزمائش اور ان کو ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت ہے اس کی مشیت ہے اس طرح کے سوالات اپنے ذہن میں پیدا کرنا اور لوگوں سے پوچھنا یہ بہت بڑی بے باقی ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے قرآن مجید فقان حمید میں ہر پیدا ہونے والے سوال کا جواب موجود ہے قرآن فرماتا ہے بے شک اللہ نے تمہاری مدد بدر کے مقام پر فرمائی ہے جبکہ تم بے سرو سامان تھے چھ یا آٹھ تلواریں تھیں ان چھ یا آٹھ تلواروں نے ہزار تلواروں کا مقابلہ کیا چھ یا آٹھ گھوڑے تھے ان چھ آٹھ گھوڑوں پر سوار صاحبہ کرام نے ایک ہزار کے لشکر کا مقابلہ کیا تو مدد تو اس وقت بھی آئی لیکن ان صاحب کرام جیسا جذبہ بھی بیدار کیا جائے وہ جس طرح قرآن و حدیث پر عمل پیرا تھے اس کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے قان تم ان کن تم اگر تم پکے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے لیکن بات یہی ہے کہ ان کنتم تم مومنین کے مقام پر فائز تو ہوں رب العالمین کی رحمت اور مدد ابھی بھی آ سکتی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن مجید فوقان خمید سے دوری اختیار کی ضلعت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی اور جب انہوں نے قرآن و حدیث سے قرب حاصل کیا اور قرآن و حدیث سے وہ وابستہ ہو گئے تو قرآن کے نور سے وہ ہاری ہوئی جنگ بھی جیت گئے اماں اصاب مصیبت ان فبیما کسبت قیدی کم قرآن مجیب فقان احمید فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور جہاں تک یہ سوال ہے Where is گاڈ سوال کرنے والوں کو عقل ہونی چاہیے انہیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ بدر میں اللہ تعالی کی مدد آئی حنین کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی سلیبی جنگوں میں اللہ تعالی کی مدد آئی یہاں تک کہ انیس سو کی جنگ میں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا ظہور نظر آیا تو انہیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ پرانے اسلاف جیسا کردار اب ہمارے اندر کیوں نہیں ہے ہم وہی کردار پیدا کریں اللہ تعالی غیب سے ہماری مدد فرمائے گا اور یہ تو باتیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں ورنہ اگر آپ دیکھیں عراق میں بھی دشمنان اسلام کی افواج پٹ رہی ہے افغانستان میں بھی پٹ رہی ہیں کشمیر فلسطین میں بھی وہ پٹ رہے ہیں یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے کہ چند ایک مسلمان ہیں جن میں جذبہی جہاد ہے ان چند ایک مسلمانوں کا وہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اگر تمام ہی مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہو گئے تو انشاءاللہ عزوجل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا اور یہ بات بھی ارض کروں کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو چاہے ہندو ہو ہر شخص اللہ تعالی کی قدرت و طاقت کو تسلیم کرتا ہے ایسی بات کہنے والے یہ صرف مسلمانوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہودیت ہو کہ عیسائیت ہو کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج نہیں کیا جاتا سب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کرتے ہیں ولا شاہ اللہ بسا میں وہی باب اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان بھی لے جائے ان کی آنکھیں بھی لے جائیں یہ کافر یہ منافق یہ دشمنان اسلام کے قدم بھی نہ چل سکیں مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس نے ڈھیل دی ہے تم اللہ تعالیٰ کو مجبور مت سمجھنا بے بس مت سمجھنا اندی بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ رب العالمین جب ابابل جیسے معمولی چھوٹے پرندوں سے وقت کی سپر پاور کو بھوسا بنا سکتا ہے تو وہ چاہے تو امریکہ اور جو بھی حکومتیں اگر اسلام کے خلاف کھڑی ہوں تو وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ ہمارا امتحان ہے ہم کب خواب غفلت سے اٹھیں گے کب ہم قرآن کی طرف آئیں گے یہی پیغام ہے یہی عزم ہے یہی سوچ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے حقیقی بن جائیں قرآن کو سمجھیں قرآن کی دعوت عام کریں بزرگوں نے تو یہ فرمایا روایتوں میں آتا ہے پورا ایک رکو قرآن کا سمجھ کر ختم کرنا پورا قرآن ناظرہ بغیر سمجھے پڑھنے سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرآن حمید کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے